دسواں سوال یہ ہے کہ شہید کون آج کل سیاسی مخالف ایک دوسرے کے اڑکان کو قتل کر کے انہیں شہید کہتے ہیں ایسا کہنا کیسا دیکھیے کوئی اسلامی جنگ نہ ہو جیسے حالات اب موجود اس میں بھی کوئی آدمی اگر ظلم قتل کر دیا جائے بے قصور ہو جیسے ڈاکو لوٹنے کے لیے آ اور وہ اپنا مال کا دفاع کر رہا ہے اور ڈاکو نے اسے مار دیا یہ بھی شہید ہوگا ایک آدمی جا رہا جانے کی صورت میں اس کو کسی طور پر راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو لوگوں نے قتل کر دیا وہ ظلم مارا گیا ہے تو ایسا مرنے والا یقیناً شہید ہوگا یہ نہیں کہ کوئی اسلامی جنگ ہو ایک طرف لشکر ہو غفار مشرقین کا اور ایک طرف گویا مسلمان ہو اور اس میں جناب دونوں میں جنگ ہو جب کوئی قتل کیا جائے تو شہید ہوگا نہیں بلکہ اسے بھی شہید کہیں گے جو ظلم کسی طریقے سے بھی قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے اور پھر اس کی ایک بہت دو شہادت اور خفی مثلا یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی قتل یا بندوق یا کلاشن کو ذریعے سے مار دیا جائے وہ تو شہید ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت بچے کی بلادت نے اگر انتقال کر گئی فرما وہ بھی شہید ہے کسی کو زہر دے کر مار دیا گیا فرما وہ بھی شہید ہے کسی کو ساپ نے اگر کاٹ لیا وہ بھی شہید ہے ایک آدمی بے خبری میں دیوار کے کنارے بیٹھا اچانک دیوار اس پر گر گئی اور دب کر کے مر گیا وہ بھی شہید ہے جس کو شہادت خفی کے زمرے میں رکھا اور یہ شہادت جنی ہے کہ جو آلج پتل سے تلوار سے یا چھری سے یا چاقو سے اسے ختم کر دیا جائے جو آدمی دی دے قصور ظلمن مارا جائے وہ ہمارے یہاں یعنی اہل اسلام میں اس کو شہید کہیں گے